حب یزبو سے تھا حزبائی یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے کل ہم نے جو پڑھی تھی لام تاقید بانوں نے سکیلہ معروف سے ہم نے شروع کیا تھا لام تاک بانوں نے سکیلہ مع لیا زب لیا زبان لتا زبنا لتا لَتَ لَتَ زبان لاتزوب لا تزوب لا تزوب لا تزوبن لا تزوب لا تزوبان لا تزوبن لا لا تزوب لا تزوب لا تزوبن لا تزوبان لا تزوبن لا تزوبن لا تزوب لا تزوب لا تزوبن لا لا تزوبن لا تزوبن لا تزوب لا تزوب بن لا لتاوب بن لا لا تو پھر اچھا غائب امر کی کتابیں علی لیا زبا زبا زبا زبا زبو لیتا ازب لینا زبہ زب گا۔ يُذَبَّلُ يُذَبُّ بِ يُذَبُّ لِيُذَبَّلَ يُذَبَّلُ يُذَبُّ لِيُذَبَّبَ يُذَبَّبُ لِيُذَبَّلَ تُذَبَّلُ تُذَبُّ تُذَبَّلُ تُذَبُّ لِيُذَبَّبَ لِيُذَبَّبَنَا لِيُذَبَّلَ يُذَبُّ اور اس کے ثقیلا کیسے آئے گی لیا زبان مجھول کیسے آئے گا لی زب لی حاضر کیسے آئے گا زبا جائے گا اس کا مجھول مجھول آ جائے گا سکیلا نے اس کا مجھول سکیلا کیسے آئے گا لو زبان ہو جائے گا جی نہیں آئے گی لائیا لا زب لا یسب لا تبا لا زبو لا زبو لا تزب لا لا تزبوا لا تجب لا لا يجب لا يجبنا لا ازب لا ازبي لا ازبوا لا نشب لا نزب لا نزبي لا نزبوا اس کی سکیل آئے گی لا جھولس بن لانا لا اور, لا اور اسی کے اندر کیا جائے گا حاضر کیسے آئے گا لا بو لا لا لا لا لا <SessNER> اورانے چلیں گے ٹھیک <SessNER> ہے نا اس میں سے اس میں تو یہ ساری وہ تھی کل نہیں وہ ہو رہی تھی کچھ تو مجھ سے پھر اس وجہ میں نے کہا کہ چلیں میں دوبارہ ذرا کر دوں آگے چلیے جی بات ہماری چل رہی تھی دیکھیے ہماری چیزیں ادغام کے متعلق تھا پھر تھا, ہم نے کہا تھا حسفے سمائی, ہوتا سمائی ہوتا ہے اور اب ڈالے سمای ہوتا ہے تو تھا کل آپ سے ایک بنے وہ کہا تھا کہ آپ نے وہ کرنا ہے لم یا دسن لم یا اصل میں کیا تھا ٹھیک ہے نا مادہ اس کا کیا تھا دیکھا ہے لغت میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا کسی نے دوسری یا کو دوسری نون کو یا بدل دیا پھر کیا ہوا کالا والا قانون لگایا ٹھیک ہے تو چل ہی نہیں رہا نا انسپیک تو چل ہی نہیں رہا تو نہیں آنی چاہیے پرابلم یا تسن یو سی تسنہ پھر آخر میں ہاو وقف کی لگائی ہاو وقف کی لگائی تو لم یا تسّنا ہو گیا اصل میں ٹھیک ہے اور وہ الف جو تھا وہ ہو گیا وہاں پہ الف کو گرایا ہے دیکھیں. آگے دیکھیے وقف کیوں کیا؟ دیکھیں مسلم قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہاں پہ وقف کیا گیا ہے نا وہ وقف کے لیے اور یہ عربوں کی عادت بھی ہے کہ وہ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ وقف کرتے ہیں نا وقف کرتے ہیں تو وہ وہاں پر ہا لگا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہائے وقف کہہ دیتے ہیں ہائے وقف اربوں کی ایک عادت ہے ٹھیک ہے تو وہ اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وقف کے لیے ہا لگا دی گئی ہے وقف کے لیے ہا لگا دی گئی ہے اس وجہ سے ایسا کر لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو وقف کے لیے ہا لگا دیتے ہیں آپ نے اس کو دیکھا تھا اس کے اندر میں نے جو آگے کہا تھا انوار ال اشرفیہ کے اندر انوار اللہ اشرفیہ میں دیکھا تھا اس کو ملا کسی کو املتوں کا سیگا بھی لکھا ہوا انوار اللہ اشرفیہ میں نا ام لیتو کا لکھا ہوا ام لیتو اصل میں ام تھا اف کے وزن کے اوپر پھر وہاں پہ وہ کر دیا گیا ایسے دس ساہا ٹھیک ہے دس یہ اصل میں کیا تھا یہ تھا دس سسا تھا دس تھا ٹھیک ہے نا دس سا سا تھا کیا تھا دس سا... دس اصل میں کیا تھا دس سا سا تھا پھر لگتا کیا کیا ہے بتاتا ہوں اس میں جو اور کس جگہ کے اوپر اور کون کون سے آئیں گے اور کون کون سے آتے ہیں اور بھی بتاتا چلوں نے ٹھیک ہے نا دسا تھا آخری سین کو یہاں سے بدل دیا اب کیا ہو گیا پھر دس ہو گیا ٹھیک ہے پھر خط عثمانی میں لکھا تو وہ کیا ہو گیا دس ہو گیا اصل میں یہ الف تھا نا تو الف کے الف کی بجائے کیا کر دیا وہ کھڑی الف لگا دی کھڑی زبر لگا دی دس سا. لم یا اصل میں کیا تھا یہ تھا دوسرے نون کو یا سے تبدیل کیا تو یہ تسن وہ پھر کالا والا قانون لگا تو یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا شروع میں لم لگا لم تو الف گرا دیا اس میں سے الف گرا دیا لم یا ہوا اور آخر میں ہائے وقت لگا دی تو کیا بن گیا لم یا تسن لم یا تو یہ اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ہوتی ہیں اچھا اب آ جائیں فائدہ سادسہ کے اندر آ جائیں فائدہ سادسہ اگر افطار کا فا کلمہ حروف اعتباق سو زع طا اور زو ٹھیک ہے نا میں سے ہو اس میں زبان کیا ہوتی ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہے نا ٹھیک ہے زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے سعد واد طا اور زا تو اگر افطار کا فاق کلمہ حروف اعتباق سعود زو طا زا میں سے ہو تو تا تو سے بدل جاتی ہے تا تو سے بدل جاتی ہے جیسے تو کو کر دیا یعنی اس تو پھر کیا تھا اس طور بسل میں اس طور اصل میں اس طرح تھا تو و طوقیہ تو پھر اط اولا اور پھر از تالاما عز تو تو پھر کیا بن جائے گا از تو ماں یہ شرح طاق و طوقیہ تو حروف اطباق جو ہیں یہ ہو جاتے ہیں چاہے اس کو اطباق ہی پڑھیں اس کو باب فالس اتباق اطباق کن یا اس کو اگر جمع کا سیگا بنایا جائے تو اب بھی اتباق اتباق نہیں ویسے اس کو جو ہے اطباق مستر لیں اس کو ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں باب افال سے پڑھے اطباق اطباق فائدہ ثابہ آ گیا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کچھ ایسے الفاظ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جی اخبار اخبار ٹھیک نہیں ہوتا اخبار ٹھیک ہوتا خبر کی جمع اخبار ٹھیک ہے نا اخبار اخبار نہیں ٹھیک ہوتا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں اخلاق وہ بھائی اخلاق ہوتے ہیں اخلاق نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ اس میں جمع اور اس میں بعض دفعہ وہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو لغت میں دیکھ لیں کہ تبقن سے اطباق کیا اس کی جمع بھی آ رہا ہے علی السلام کے ساتھ کسی جگہ آیا ہے ہواق وغیرہ کے حساب سے اطباق تو اس میں سے فائدہ صابیہ جب بابا تفعول اور تفاء کا فا کلمہ من جملہ گیارہ حروف باب تفعول اور تفاء کا فا من جملہ گیارہ زا تو تو تو جائز ہے کہ تا تفاعل اور تفاعل کو،, کو،, کو فا کلمے سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں ٹھیک ہے نا اور میں ساکر گاً گاً وصل لگائیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ جی یہ باب علم الصرف والوں نے کیا کیے تھے دو باب زائد کیے تھے میں نے کہا تھا دو باب زائد کئے ہوئے انہوں نے انہوں نے چوبیس باپ بنائے ہوئے بنتے کتنے ہیں 22 بنتے ہیں بنتے کتنے ہیں بائیس یاد ہے نا میں نے یہ کہا تھا نا آپ سے میں نے کہا تھا یہ کوئی لوگ اس کو بائیس باپ کہتے ہیں کوئی اس کو چوبیس کہتے ہیں وہ یہ, یہ قانون اگر آپ لگائیں گے یہ قانون اگر آپ لگائیں گے تو پھر بائیس باپ بنیں گے پھر چوبیس نہیں بنیں گے اتنا ہرا یتہ ہرو فا ہوا مت پھر ضرورت ہی نہیں ہوگی اس کے اندر کیونکہ وہ تو باب طفاء سے ہے تو اگر تو تو پھر اگر باب نہیں بناتے تو پھر یہ قانون لگے گا ٹھیک ہے نا تو جیسے اتہرا ہر اتہر اصل میں کیا تھا ہرا ہرا تھا تو دیکھیے فا کیا آ گیا فا کلما تو آ گیا تفا ہے نا تفا آلہ کیا آ گیا فا کیا آ گیا تو آ گیا اب کیا کریں گے تائے تفاول اور تفاؤل ان دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں فاکل میں کی جنس کر دیتے ہیں اور پھر ان کا ادغام کر دیتے ہیں تو تا کو تو کیا تا کو تو کیا تو دو دو جمع ہو گے نا دو جمع ہو گے تا اور تو اب کیا کریں گے وہی والا قانون کہ پہلے کو کیا کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو اس کے تا کو تو کیا تا کا تا میں ادغام ہو جائے گا تتا تھا نا ہرا تو اس میں سے ہم کیا کر لیں گے وہاں پہ تو پھر کیا ہو جائے گا شروع سے کیا کریں گے اس کی وہ گرا دیں گے تو حمزہ لگے حمزہ لگے گا نا اس میں سے حمزہ لگنا ہے نا اصل میں دیکھے نا تا کو تا کیا یہ کتاب میں ہو سکتا ہے آپ کے وہ لگا کتاب کے اندر ہو سکتا ہے جی انہوں نے جمع ہوا ہو تا کے اوپر تشریح دی ہوئی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے تا کے اوپر تشریح تا کے اوپر میرے پاس غلط لکھا ہوا ہے تتا ہرا لکھا ہوا میرے پاس تتا اصل میں کیا ہے تتا ہرا تصرفا ٹھیک ہے تا کو طاق کریں ٹھیک ہے نا تا کو تا کریں اور پھر تا کا تا میں تتا ہرا تو کیا آئے گا تا کو کیا تو پھر کیا آ جائے گا تا اور تا دو جمع ہو گئے دو تائیں دو تا جمع جب دو تائیں جمع ہو دو تا جمع ہو تو والا ہم کیا ہوتا ہے اپنا والا قانون لگاتے تھے وہ کیا لگاتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ جی جب دو جنس کی ایک آ جائیں تو پہلی کو ساکن کر دو اگر تو حرکت کو ماکبل کو دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دے دو لیکن اگر ماں قبل کو حرکت نہیں دے سکتے تو پہلے والے کی حرکت کو گرا دو تو پہلے جو تا جو تا بنی تھی اس کی حرکت کو ہم گرا دیں گے تاکہ ادغام ہو سکے ادغام ہو سکے تو تا کی حرکت کو گرائیں گے پہلے جب حرکت تا کو گرائیں گے تو وہ تو شروع میں کیا آ جائے گا شروع میں ساکن آ جائے گا یا شروع میں ساکن ہو نہیں سکتا تو اس لیے شروع میں حمزہ وصلی لے آئیں گے تو پھر کیا بن جائے گا اتہ ہو جائے گا اتہ ٹھیک ہے مثال اب دیکھیں یت تہ ہرو یت ہرو یت ہرو ٹھیک ہے نا تاك و تاكیہ تو کیا بن گیا یت یا یا یا یا تا پا ہرو اب پہلے تاكو كریں گے پھر کیا کریں گے اتام ہو جائے گا تو یتہ ہرو سمجھ رہے ہیں بات کو کیونکہ دونوں کو ادغام کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کے ہم حرکت کو گراتے ہیں اس وجہ سے شروع میں حمزہ زب لے آتے ہیں اچھا اس سا قالا اس سا قالا اصل میں کیا تھا تسا قلا تسا کلا تھا تو کیا کیا تا کو سا کیا اور سا کا سا میں ادغام کرنا تھا تو سا کا سامے سسا سا قالا ہو گیا سسا کلا اب پہلے کی حرکت کو گرا دیں گے تو پھر حمزہ زب شروع میں لائیں گے تو کیا بن جائے گا اس سا قالا اِس سا قلا ات متفرکہ تالیلات آ گئی ہیں مختلف طالیلات بتا رہے ہیں اب یہ بات میں بتا رہے ہیں مجھے تھوڑا سا اسی بات پہ وہ ہے کہ یہ پہلے چیزیں بتانی چاہیے کہ تالیلات متفر تعلیم نمبر ایک جس الف کے پہلے ضمہ ہوگا ہاں م, م, نہیں مزمل متزملن وہ باب افتعال والا قانون لگا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ والا کون سا قانون ہے بلکہ نہیں تزمل حضرت تزم متضم النف ٹھیک ہے نا مزمل وہ بھی باب تفاول صحیح ہی ہے مزمل مزمل بھی اس سے آ جائے گا ٹھیک ہے تا کو تاک و ذاکیہ ذاکا زامدام کر دیں گے ٹھیک ہے نا یہی ہے مدثر عدت سارا دس سرو عدت سورن فاغ مدت سرون ٹھیک ہے وہ عدت سارا یدت سرو عدت وہ بھی یہی ہے ٹھیک ہے وہ بھی یہی ہے ٹھیک ہے آگے چلیے جی جس الف کے پہلے زمہ اس کو واو سے بدل دیں گے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جیسے کہ خادا خودیہ خودیہ ہو گیا نا میں پڑھا تھا تو خودیہ اور خالدن و خویل دھن جس کے پہلے کیا آ جائے گا جس کے پہلے ذمہ آ جائے گا اس کو کیا کر دیں گے واو سے بدل دیں گے جو الفے اس سے پہلے مقصور ہو وہ یا سے بدل جائے گا یہ پڑھ چکے ہیں کہ الفس سے پہلے اگر محرابن محرابُن اس کی جمع کیا آئے گی محاری مفاعیل مفایل آتی ہے نا اچھا مفتاح اس کی جمع کیا آتی ہے مفاطی یہ وہی الف یا سے بدلا ہوا ہے نمبر تین جو آپ میں مدعا اور زائد و فعائلوں کے الف کے بعد جس سے وہ حمزہ ہو جائے گا کریم ان کرا صحائف ہو چلیں ابھی یہ کل پڑھیں گے پھر یہ تعلیلیں یہ بڑی کام کی تعلیلیں ہیں اچھا یہ بڑی کام کی تعلیلیں ہوتی ہیں بہت مزے کی وہ ہوتی ہے انسان کی وہ کھلتی ہے کہ جی کہ بھائی کیسے بنتا کیسے ہے ایک ہر سے اس کو کہتے ہیں علم اشتکاک کیا ہوتا ہے اشتقاق آپ نے پڑھا ہوگا نا سرخ کے مختلف مطلب نام ہوتے ہیں بھئی ایک ہر دوسرے سے بنتا کیسے ہے کیسے وہ ہوگا